من من فمن مارا ان جو بهما مرواتا یقینا صفا اور مروا منشاہ ارہی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں سمن ہجلا او مارا لہذا جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے بیت اللہ کا بھی ماں تو اس پر کوئی گنا نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے ون سا اور جو کوئی نیکی کرے خوشی سے نفلن نفل نیکی کرے خا ن شاہ رن تو یقیناً اللہ تعالی بہت قدردان اور خوب جاننے والا ہے صفا اور مرغا دو پہاڑیاں ہیں جیس اللہ کے قریب ہی آج کل تو ان کو برابر کر دیا ہے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں یہ صفا اور مربع ان کا طواف کرنا حج اور عمرے کے دوران ابراہیم علیہ اصطلاحات و کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے اور دین اسلام نے اس کو باقی اور برقرار رکھا آیت کے مضمون سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی سپا مروہ کی تعی کر لے تب بھی کوئی حرج نہیں اور نہ کرے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں کیونکہ الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی بھی بیت اللہ کا حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اس پر ان دونوں کا طواق کرنے میں کوئی حرج نہیں ظاہر طور پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید طواف کرنے میں حرج نہیں نہ کرنے میں بھی حرج نہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ صفا اور مربع پہ دو بت مشرق نے لگا رکھے تھے اصاف اور نائلہ تو مشرقین جب صفا مربا کی سہی کرتے تو اصاف اور نائلہ کا اختلاف بھی کرتے انہیں چونکتے بھی غصہ دیتے جیسے حضرت عصبت کا استعلام ہوتا ہے تو مسلمانوں نے اسے جاہلیت کا شعار سمجھا کچھ صحابہ کرام نے اسلام کے بعد یہ سمجھا کہ یہ اساف اور نائلہ کا اختلاف بھی کرتے تھے جاہلیت میں اور اس کی خاطر شاید یہ سڑی ہے تو وہ اس میں حرج محسوس کرنے لگے صفا مربا کی سڑی میں تو اللہ تعالی نے فرمایا ان مروا تا منشا رئی کا مارا خالہ جو نہ وہ تو حرج سمجھے بیٹھے ہیں تو اللہ تعالی نے اس حرج کی نفی کی کہ نہیں طواف کرو صحیح کرو صفا مروا کی اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح عبر مؤمنین سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے اور پہلے والی بھی کچھ لوگوں نے یہی سمجھا اس آیت سے کہ صفا بھروا کی صحیح کر لو تو بھی ٹھیک ہے نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے پر ہیں ایسی بات نہیں اصل میں کچھ لوگ منات منات بوت ہے اس کی پوجا کی جاتی تھی یہ انہوں نے رکھا ہوا تھا مشلل پر تو لوگ صفا مروا کی سڑی کرنے میں حرج سمجھتے تھے کہ صفا مروا کی سڑی کریں گے تو وہ بوت نیچے ہو جائے گا جاہلیت اللہ تنا ہوا تعالیٰ نے اس حرج کی نفی کی ہے پھر اسی طرح مسند احمد کے اندر حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سعی سعی کرو اللہ تعالی نے تم پر سعی کو فرض قرار دیا ہے لازم قرار دیا ہے تو اس سے اور زیادہ معاملے کی وضاحت ہو گئی کہ سعی کرنا صفا مروا کی یہ حج اور عمرے میں فرض ہے لازم اور ضروری ہے تو لا آ کہنے کا جو سبب ہے وہ بھی واضح ہو گیا کہ لوگ اس میں حرج محسوس کرتے تھے تو اس حرج کی نفی کی گئی ہے کہ حرج کوئی نہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے دوران صفا مربا کی سڑی کی ہے آپ نے فرمایا خزو امی منافکا کم مجھ سے حج کے عمرے کے طور طریقے سیکھ لو تو خزو عنی منافکا کم کا جو حکم ہے تو اس میں حج اور عمرے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفا مربا کی سعی کرنا یہ بھی شامل ہے پھر سفا اور مروہ کی جو سہی ہے یہ سات چکر ہیں سفا سے شروع ہوں گے سفا سے مروہ تک ایک مروہ سے سفا تک دوسرا عام طور پہ تو چکر ہوتا ہے نا کہ ایک نقطے سے شروع کر کے گھوم کے واپس آئے تو پھر ایک ہوتا ہے یہاں پہ ایسے نہیں اور آغاز صفا سے کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی صفا صفا اور مروا اللہ تعالی کے شاعر میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور فرمایا نب ددا اللہ اللہ نے جہاں سے آغاز کیا ہے ہم بھی وہیں سے آغاز کریں گے اللہ نے صفا کا نام پہلے لیا ہے زیادہ پہلے سفا پہ چڑھے گی اور سفا سے پھر مروا کی طرف جائیں گے تو یہ سفا مروا کی سہری حج اور عمرہ دونوں کا حصہ ہے دونوں میں فرض ہے اور جو نیکی کا کام نفلن کرے زائد کرے اسی سے ایک ہے کہ کام فرض لازم اور ضروری وہ تو کرنا ہی کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو فرض نہیں نفل ہیں تو جو آدمی نفل نیکی کرے اپنی خوشی سے سعین اللہ شافرن علیم تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے خوب جاننے والا ہے اللہ بے قدری نہیں کرے گا اور اللہ کو علم ہے کہ کس کی نے اپنی خوشی سے مزید اضافی نیکیاں کی ہیں اور یہ جو مزید نیتیاں ہوتی ہیں فرائض کے علاوہ حقیقت میں یہ فرائض پر ابھارتی ہیں فرائض کی کمی کو دور کرتی ہیں مثال کے طور پہ آپ نماز ہی لے لیں نماز فرض فجر کی دو رفتیں زور کی چار عصر کی چار مغرب کی تین عشاء کی چار بس یہ فرض ہے اس کے علاوہ نفل فجر کی دو سنتیں زہر سے پہلے بھی چار اور بعد میں بھی چار اثر سے پہلے چار اثر کے بعد دو مغرب سے پہلے بھی دو مغرب کے بعد بھی دو اسی طرح عشاء کی فرض سے پہلے کم از کم دو رفتیں پھر عشاء کے بعد چار رفتے پھر بطر بیتر. بتروں کے بعد پھر دو رفتیں یہ کل ملا کے 48 رفتے بنتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں دن رات کی فرضی نماز اور اس کے دائیں بائیں کی سنتیں یا نواقع خدا بھی اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اب فرائض جو فرض فرض رکتے ہیں وہ تھوڑی سی ہیں اور اس کے ساتھ دائیں بائیں پہلے بھی اور بعد میں بھی سنتیں ہیں نفل ہیں اب کوئی آدمی صرف فرض فرض ہی پڑ لے سنتے نہ پڑھے کام اس کا ہو جائے گا چل جائے گا فریذے سے عہدہ برآ ہو گیا اہل اسلام اہل ایمان کی لسٹ میں شامل ہو گیا لیکن نماز کی ادائیگی میں کچھ کمی کوتا ہی بندے سے رہ جاتی ہے کبھی خیالات آ گئے کبھی بھول گیا کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا تو یہ جو کمی ہے اس کمی کو نوافل سے پورا کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے نماز کا حساب کتاب ہوگا اگر نمازیں پوری ہوں گی کوتی بطلاح تعمات پوری پوری لکھی جائیں گی اور اگر ان میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے عمد رفظی اللہ تصوع دیکھو میرے بندے کے کوئی تصو نفل ہیں اگر اس کے پاس نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نفلوں سے پوری کی جائے گی اس کے بعد زکات ہے اس کا بھی حساب اسی طرح سے آماد آزادی کا باقی سارے احمد اسی ترتیب سے ان کا حساب کتاب کا فرائض اگر پورے ہیں تو پورے ہیں اور اگر ان کے اندر کوئی کمی ہے تو اسی قسم کے جو نفل ہیں ان سے کمی پوری کی جائے گی منت اللہ شاکر علیم تو اس اعتبار سے نوافل کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے یعنی نوافل حقیقت میں فرائض کی کمی کو دور کرتے ہیں کمی پوری کرتے ہیں اور بندے کے درجات میں اضافے اور بلندی کا باعث کرتے ہیں <كتصف> ان اللہ یبٹ مونا ما انلیہ ناول خدا یقیناً وہ لوگ ٹ مونا جو چھپاتے ہیں ماں اس چیز کو انزلنا جو ہم نے نازل کیا مینل بات ہدا واضح دلائل اور ہدایت اس کے بعد کے بیناس ہم نے اسے کھول کر بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے فل کتابی کتاب میں اولا کا تو یہ وہ لوگ ہیں یل ان کہ ان پر اللہ تعالی لعنت کرتا ہے وہ اللہ اللہ اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی بینات اور خدا واد دلائل اور ہدایت یہ اصل میں اشارہ یہود کی کرت ہے کہ تورات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے واد دلائل اور ہدایت کی باتیں نازر کی اور لوگوں کے لیے اس کو کھول کر کتاب میں بیان کر دیا لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اسے چھپاتے تھے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وکست آپ کی آمد آپ کی صفات اور نشانیاں جو اللہ سبحانہ ہوا تو نے تورات میں ذکر کی یہ اسے لوگوں سے چھپانے لگ گئے تو اللہ علا فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ بھی لانت کرتا ہے اور لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں کتاب کتاب میں بیان کیا کتاب سے مراد تورات ہے ویسے تو یہود کے متعلق ہے آیت لیکن آیت کے الفاظ عام چاہے یہودی ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے مسلمان ہوں کوئی بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے جو چیز وحی میں بیان کر دی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے فرامین اور سنت میں لیکن اس کے باوجود اسے اگر چھپایا جائے بیان نہ کیا جائے تو یہ لانت کا باعث ہے ایسے بندوں پر اللہ تعالی کی اور لانت کرنے والوں کی لانت ہے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں بات پتہ ہوتی ہے قرآن کی حدیث کی آیت یہ کہتی ہے حدیث یہ کہتی ہے لیکن اپنے فرسے کو اپنے مذہب کو تقریب پہنچانے کے لیے اسے چھپا لیتے ہیں بیان نہیں کرتے نہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کے اقوال ہی پیش کیے چلے جاتے ہیں تو یہ عمل لالت کا سبب ہے کئی مولویان کرام اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ اگر سیدھا سیدھا سٹیٹ فارورڈ دو ٹو حق بیان کر دیا تو میرے تو گپت سارے ہی ایم کے ہیں انہوں نے کہنا موری صاحب بڑے تخبے والے ہو گیا چلو جاؤ گھر میں اس ڈر سے بھی چھپا لیتے ہیں چھپانا نہیں جو مرضی ہو جائے اللہ تعالی نے بات کھول کر بیان کر دیا مسئلہ جو ہے دو ٹوپ وعدے لفظوں میں بیان کرو علم کو چھپانا وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا گیا پوچھا گیا پھر اس نے اسے چھپا لیا قیامت کے دن اس کو جہنم کی لگام پہنائی جائے گی اتنا بڑا جرم ہے اور لعنت بھی ہے لعنت کا معنی دوری دا سرد یہ معنی ہوتا ہے لانت کا اللہ کی لعنت یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری اللہ تعالی سے دوری یہ معنی ہے لعنت کا اور یہ بھی بہت بڑی رحید ہے کہ کسی کو لعنت کر دی جائے پھٹکار لعنت تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بیان کرنے کی وجہ سے کوئی فتنہ فساد کا اندیشہ ہو انہیں چھپایا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کچھ خبری سنائی کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے جنت میں چلا جائے گا پوچھا بشوری ناس کیا یہ میں خوشخبری سب لوگوں کو نہ بتا دوں آپ نے فرمایا نہیں ادیت کا کیلو وہ کسی پر تبقل کر کے بیٹھ جائیں گے یعنی اگر فساد کا خدشہ ہو تو حکمت کے تحت کچھ بات کو وقتی طور پر روکا جا سکتا ہے جو کچے ذہن ہوتے ہیں وہ غلط معنیٰ افز کر لیتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت کی خاطر کئی کام ایسے تھے جو چھوڑ دیے مثال کے طور پہ یہ کعبہ کے بارے میں ہی پہلے بات ذکر ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ کعبے کو ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کی بنیادوں پر کھڑا کیا جائے اور یہ جو حتیم والا حصہ ہے اس کو بھی کعبے کے اندر شامل کر دیا جائے تعمیر میں اور جو بیت اللہ کا دروازہ ہے کعبے کا اس کو زمین کے ساتھ لگا دیا جائے خواہش تھی آپ کی لیکن کیوں نہیں کیا پرمایا لولا قوموں کے حدیث و آ دن اگر تیری قوم کا جہلیت کے ساتھ تعلق نیا نیا نہ ہوتا ابھی ابھی یہ جہلیت کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد اور ابھی سے ہم اگر کعبے کو گرا کے اور اس کو ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کرنا شروع کر دیں گے لوگ حرط سمجھیں گے کہ بہت اللہ اچھا بنا کھڑا ہوا تھا خام خواہ گرا دیا ہے انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ کام کیا تھا بیٹھ اللہ کو وسیع کر دیا تھا پوری تعمیر کر دی تھی اور دروازہ بھی زمین کے ساتھ لگا دیا تھا کیونکہ اس وقت لوگوں کو مسلمان ہوئے ایک زمانہ گزر چکا تھا لیکن وہ پتا نہیں تھا حجاج بن یوسف کو کہ عبداللہ بن زبیر نے ایسا کیوں کیا تو وہ انہوں نے پھر دوبارہ سے اس کو تعمیر کر دیا اس طرز پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور آج بھی وہی تعمیر ہے بیت اللہ کی یعنی حکمت کی وجہ سے کچھ کاموں کو ترک کیا جا سکتا ہے چھوڑا جا سکتا ہے کوئی بات چھپائی جا سکتی ہے تاکہ فساد پیدا نہ ہو کا اللہ, ان پر اللہ تعالیٰ بھی لانت کرتا ہے لانت کرنے والے بھی لانت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر پر کافر جو کفر کی حالت میں مر جائے اس پر لانت کرنا جائز ہے معین طور پہ اور طور پہ تمام تر کافروں پر لانت کی جا سکتی ہے لانت دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مطلق کہ جس نے بھی ایسا کام کیا اس پر لانت جیسے علی لہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت یہ ہے مطلق لانت جس نے بھی اللہ تعالی کا نازل کردہ وحی والا علم چھپایا اس پر اللہ کی اور تمام لوگوں کی لانت یہ ہے مطلق کسی کو معین نہیں کیا ایک ہوتا ہے کسی کو متعین کر کے کسی بندے کو خاص کر کے لانت کرنا کہ فلاں آدمی پر لانت اس کا نام لے کے کسی آدمی کا کسی گروہ کا نام لے کے متعین کر کے لانت کرنا یہ منع ہے ہاں وہ کافر جو کفر کی حالت میں فوت ہو گیا کفر کی حالت میں مرا اس پر معیل طور پہ لانت نہیں جائے اس میں کوئی فرج نہیں زندہ کافر پر بھی معن کر کے لانت نہیں کر دی کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ مسلمان ہو جائے جس طرح ابو چاہل کے بیٹے اکرے رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اور بھی کئی ایسی مثالیں معین لانت سے شریعت نے منع کیا کافروں پر بھی نہیں انسانوں مسلمانوں پر بھی نہیں جانوروں پر بھی نہیں حتہ کہ بے جان چیزوں پر بھی نہیں ہوا چلی صحابہ کرام نے سفر میں تھے پھینگے لگائے ہوئے تھے تیز ہوا چلی تنابیں اکھڑنے لگی دسیاں تو کسی نے ہوا کو لانت کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اللہ تعالیٰ مورا ہوا کو لانت نہ کرو یہ تو اللہ کے کم سے چل رہی ہے اجس المدا کے موقع پر ایک عورت اونٹنی پہ سوار تھی تو کسی وجہ سے اس نے اپنی اونٹنی کو لانت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرمایا اس کا سامان بھی اتار دو اس کو بھی اونٹنی سے اتار دو اور کو پیدل چلے تو کہنے لگی کیوں فرمایا اللہ تو صاحب لڑ نہ چاند جس پر ت نے لانت کی اس کو لے کے ہمارے ساتھ نہ چاند اب لانچ زیادہ اٹھنے کو اپنے کافڑے کے ساتھ ہی لے کے جانے دیں گے معین جانور پر لانت بے جان چیز پر لانت منع کیا ہے آج کل کئی لوگوں کا تو شیار یہ بن گیا ہے لانچ کرنا بات بات پر لانت بات بات پر لانت پھٹکار اور پھٹے ہوں یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے لانچ کرنے کا اللہ دینا صاحب اسلحہ بری جانوں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا فلائی کا اصوب و ادئی یہ وہ لوگ ہیں کہ میں جن کی توبہ قبول کرتا ہوں وہ انحیم <الرَّحِيم> اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں تو اس لانت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ توبہ کر لیں اور اللہ رب العالمین کے حکامات کو کھول کر لوگوں کے لیے بیان کریں اپنی اصلاح کر لیں تو پھر لانت سے بچ جائیں گے وگرنہ اللہ تعالی کے نادل کردہ علم کو چھپانے پر لانت کے مستحق ٹھہریں گے انینہ کا فارو و ماتو وار یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وا ماتو وا ہم کفار اور اس حال میں فوت ہوئے کہ وہ کافر تھے کفر کی حالت میں ہی مر گئے اولئک علیہم لعنت اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہے والملائکہ کی اور فرشتوں کی والناس کی اجمعین اور تمام لوگوں کی یعنی علم کو چھپاتے رہے کافر رہے کفر کی حالت میں ہی ان کی موت تو ان پر اللہ کی بھی لانت فرشتوں کی بھی لانت اور تمام لوگوں کی لانت تو یہ کفر کی حالت میں مرنے والے پر معین لانت کرنے کی دلیل ہے کہ جو آدمی کفر کی حالت میں مر جاتا ہے اس معین آدمی پر بھی لانت کی جا سکتی ہے خالدین فیہا وہ اس لانت میں ہمیشہ رہیں گے لانت کا معنی رحمت سے دوری دھدکار فٹکار لا يخفف عنهم العذاب ان سے عذاب حلقہ نہیں کیا جائے گا تو معلوم ہوا کہ لانت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے لا يخفف عنهم العذاب ان سے عذاب حلقہ نہیں کیا جائے گا ہم یمزارون اور نہ ہی وہ محلت دیے جائیں گے انہیں محلت بھی نہیں دی جائے گی زندگی میں ان کو محلت ملی تھی اور سمجھایا بتایا گیا تھا تو زندگی میں مانے نہیں نیک سالے اعمال کی طرف آئے نہیں توبہ نہیں کی برائیوں سے گناہوں کی طرف ہی راغب رہے تو اب مرنے کے بعد دوبارہ ان کو پھر محلت نہیں دی جائے گی کہ دوبارہ جا کے یہ نیک سال اعمال کر لیں واہ الاحکم الا واحد اور تمہارا معبود ایک ہی ہے الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے هو الرحمن الرحیم وہ نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و ہوا اللہ کی توحید کا بیان ہے آخر میں کہ اللہ تعالی اکیلا واحد الہ ہے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے الہ کا معنی ہے معبود جس کی عبادت کی جائے اب کچھ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی لا الا اللہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا بحق الا اللہ اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو جو خوارج ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مانا لا الا اللہ بنا دیا کہ حاکم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا کوئی بھی حکم نہیں چلا سکتا فیصلہ نہیں کر سکتا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی تقسیم انہوں نے شروع کر دی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تحکیم کو قبول کیا تو خوار علیحدہ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے سوا بندوں کو حکم بنا دیا پھر انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن مجید سے دلیل دی اور سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میاں بیوی بی کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو ایک فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان سے اور ایک مرد کے خاندان سے بنا یدہ اصلاحی وقت قلعہ ہو بہنا ہوا اگر اصلاح کینگے تو اللہ تعالیٰ واپس ڈال دے گا میاں بیوی ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو تو ایک حاکم مرد کے گھر سے ایک عورت کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں یہ اصول اور طریقہ کار مقرر کیا ہے وہ دونوں مل بیٹھ کے صلاح صفائی کرا دیں گے تو کہتے ہیں بتاؤ میاں بیوی کا ایک گھر کا معاملہ زیادہ عظیم ہے یا پوری امت سے دوسرے کا معاملہ زیادہ پڑا ہے ابھی جب امت آپس میں لڑ رہی ہے پوری تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی امت کے درمیان صلح کروانے کے لیے دو آدمیوں کو حاکم مگر مقرر کر دیا تو کون سا بڑا کام کر برا کام کر لیا انہوں اللہ رب العالمین کے حکم کی ہی تعمیل کی ہے تو یہ خوارج کا وسیرہ اور طریقہ کار ہے آپ وہ سنتے ہوں گے لفظ تاحوسی حکومتیں صاحتی عدالتیں یہ الفاظ سارے اس ذہن کی ہی پیداوار ہیں جو خارجیت زدہ دماغ ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کا معنی لا الا اللہ عبادت یہ اولین کام ہے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو خالص کیا جائے حاکمیت بھی اللہ کی ہونی چاہیے لیکن حاکمیت کا مسئلہ وہ بعد میں آتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبوطے برحق نہیں ہے وہ بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے